کل سلیمانی سے کیا مراد ضرور جواب ارشاد فرمانا پرانے مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے حضرت سلیمان علی سلاۃسلام نے ایک عمارت تعمیر فرمائی عموماً عرف میں اس کو ہے سلیمانی کہتے ہیں اب حضرت سلیمان علی سلاۃسلام کا دور کتنا قدیمی دور اس کے لیے تو کوئی سال ہزار دو ہزار چار ہزار کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے سال کی بات قرآن مجید میں ان کا قصہ یوں ہے حضرت سلیمان علیہ سلاد و یہ تعمیرات فرما رہا اس تعمیر کے دوران ابھی اس کی تعمیر نہیں ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جنات جو ہیں ان کے ذریعے سے فرمائی اس لیے کہ وہ اتنے بڑے بڑے پتھر اتنی بڑی بڑی عمارتوں کے معاملات اور مسائل انسان کے بس کے تو ہیں نہیں جنار جو تھے وہ اس کام کو کر رہے تھے. تعمیر مکمل نہیں ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ان کے وصال کا وقت قریب آ اب کیا ہوا سبحان اللہ, اللہ کے نبی کی شان ملاحظہ کیجیے اپنے آسے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روح قبض فرمائی اور وہ اسی طرح پڑے ہوئے جنات جیسی مخلوق نہیں پہچان پائی کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا اسی طرح کھڑے رہے اب یہ تعمیر مکمل ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا اظہار ہونا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے دیمک کو حکم دیا اور اس نے آپ کے آسے کو جس سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے اس کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا جب وہ آسا آپ کا بوجھ نہیں سنبھال پایا اب سلیمان علیہ السلام زمین پر جلوہ گھر ہوئے تو سارے جنہ سرپیٹ کر رہ گئے کہ پہلے اگر ہمیں پتا ہوتا تو اتنے عذاب میں کیوں مبتلا رہ نہ جانے سال دو سال کام کرتے رہے برابر اور یہ سوچتے رہے کہ پتا نہیں حضرت سلیمان چھٹی نہیں دے رہے نہ کھانے کی نہ پینے کی مسلسل کام کر رہے ساری عمارت مکمل ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر جلوہ گر ہوئے زندن میں آپ سے اہلِ سنت و جماعت کے عقائد کی روشنی میں آپ سے پوچھتا ہوں جو اس زمانے کے بے بکو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے سارے نبی مر کر مٹی میں مل گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام وصال کے بعد کئی برس اسی طریقے سے تعجب ہوگا کہ جنات جیسی مخلوق نہیں پہچان پائی ان پر موت تاری ہو گئی اس لیے کہ چہرہ اسی طریقے سے نورانی آنکھوں میں روشنی اسی طریقے سے موجود آپ دو چار ہفتے اگر کپڑے نہ بدلیں تو آپ کے کپڑوں کا کیا حال ہوگا اگر ایک سال بھی مان لیا جائے سلیمان علیہ السلام ایک سال کھڑے ہوئے ہیں نہ ان کے بدن میں کوئی تغ... تغ... تغیر ہے نہ ان کے کپڑوں میں کوئی تغیر ہے یہ تو آنکھ سے لوگوں نے دیکھ لیا یہ تو سلیمان علیہ السلام اب بتاؤ جو ان کے امام ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا تو اصل میں یہ عمارت ہے جس سے یہودی وہ کیا کرتے ہیں صرف مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کے آثار مٹانے کے لیے مسجد اقسام کو انہدام کے لیے یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم کھدائی کر کے وہ ہےکل سلیمانی تلاش کر رہے ہیں جواب لمبا ہو گیا مگر اس کا سیاحوں سے بات یہ ہے جو آپ نے سماج فرمایا